وہی ہے جس نے تمہارے لیے عزم رام تابے کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹینا ہے